امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے خطبات عالیہ نہ بلاغا کے مکتوبات مکتوب نمبر ساٹھ ان امال حکومت کی طرف جن کا علاقہ فوج کی گزرگاہ میں پڑتا تھا خدا کے بندے علی امیر المومنین کی طرف سے ان خراج جمع کرنے والوں اور شہر کے عاملوں کو کہ جن کے علاقے سے فوج گزرے گی باد و سلوات معلوم ہو کہ میں نے کچھ فوجیں روانہ کی ہیں جو خدا نے چاہا تو ان قریب تمہارے علاقے سے عبور کریں گی میں نے انہیں ہدایت کر دی ہے اس کی جو اللہ کی طرف سے ان پر لازم ہے کہ وہ کسی کو ستائیں نہیں اور کسی کو تکلیف نہ دیں اور میں تمہیں اور تمہارے اہل ذمہ کو بتانا چاہتا ہوں کہ فوج والے کوئی دسترازی کریں تو اس سے میں بے تعلق ہوں سوا اس صورت کے کہ جبکہ کوئی بھوک سے حالت اس طرار میں ہو اور پیٹ بھرنے کی کوئی صورت اسے نظر نہ آئے اس کے علاوہ ان میں سے جو کوئی دراز دستی کرے تو تمہیں اس کی اسے سزا دینا چاہیے لیکن اپنے سرفروں کے ہاتھ بھی روکنا کہ وہ ان سے نہ ٹکرائیں اور جس چیز کی ہم نے اجازت دی ہے اس میں ان سے تارز نہ کریں اور میں تو فوج کے اندر موجود ہی ہوں لہٰذا جو زیادتیاں ہوں یا ایسی سختی تم پر ہو کہ جس کی روک تھام کے لیے تمہیں اللہ کی مدد اور میری طرف رجوع ہونے کی ضرورت ہو تو مجھے اطلاع دینا میں انشاءاللہ اللہ اللہ کی مدد سے ٹھیک کر دوں گا